اچھا جی جی ماشاء سب کو سمجھ چلے ایک اور بھی دیکھ لیتے حتیث نمبر تیس آیت المنافی ادا حد و ادا وعد اخلف و ادا خان حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں منافق کی نشانیاں کن ہیں کون سی والا اذا حد دفا قذابا جب بات کرے جھوٹ بولے و اذا وعد اخلافا اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور تمینا خانہ اور جب اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے خیالت کرے منافع کی یہ علامات شمار کی ہیں. ہے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل کافر بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بالکل ہی کافر بن جاتا ہو بلکہ یہ نفاق کی کیا ہے علامات ہیں ٹھیک ہے نا اگر کسی آدمی میں یہ علامتیں آ جاتی ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے ٹھیک ہے نفاذ کیا ہے یعنی دل میں کچھ اور اور ظاہر میں کچھ اور تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر اس طرح کی باتیں اگر انسان میں آتی ہیں اس طرح کی عادات تو اس سے سوچنا چاہیے کہ اب میرا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے کہ میں یعنی اگر میں بات میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں وعدہ خلافی بھی کرتا ہوں میں خیانت بھی کر جاتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت میں لگ جائے اور یہ کیسے پتہ چلے گا یہ تب پتہ چلے گا کہ جب اپنا محاسبہ کیا جائے گا ہر دن کے اعتبار سے اور زیادہ نہیں تو کم کم صرف رات کو سوتے وقت دو سے تین منٹ آپ صرف اپنے آپ کو دے دیں صرف آنکھیں بند کر گزرا گرے باندھ میں جھانکیں جب صبح بیدار ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک کون کون سے اعمال کیے ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے اعمال کون کون سے کی ہیں اب آپ کے ذہن میں خود ہی دو فہرستیں تیار ہو جائیں گی ایک اچھے کاموں کی ہوگی اور ایک برے کاموں کی ہوگی اب یہ فہرستہ آپ کیسے تیار کریں گے جو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اگر میرے پاس کوئی جواب ہے تو ہاں جیسے اگر یہ کہ بھائی ساڑھے آٹھ سے لے کر آٹھ تیس سے لے کر نو بجے تک ذرا طالبین کی حدیث حدیث کی کتاب پڑھی ہے کیوں پڑی ہے اس لیے کہ یہ یہ بات تھی یہ یہ نیت تھی اس لیے پڑی ہے اچھی بات ہے جواب ہے میرے پاس اس کے علاوہ جو جو کام کیے ہیں آئے میرے پاس کوئی جواب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے اگر تو بنتا ہے تو بہت اچھی بات اچھے کاموں کی فہرست میں یہ کام داخل ہو جائے گا اگر نہیں بنتا کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے پائیں گے پھر اس کے الگ سے فہرست تیار ہو جائے گی یہ دو فہرستیں آپ کے سامنے تیار ہو جائیں گی اب آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے دن میں بہت زیادہ کام جو ہے غلط بھی کیے ہوئے ہیں اگلے دن جب آپ جیسے ہی آپ صبح میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ پچھلے دن سے آج کے گنا آپ کے کم ہوں گے کیونکہ جب آپ خود ہی سوچیں گے کہ یار رات کو میں محاسبہ کرتا ہوں تو میرے یہ یہ گناہ سامنے آ جائے جو بھی میں کام کروں گا تو میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا اپنے آپ کو تو اب جو ہوگا یہ جو دن گزارے گا یہ تو گزشتہ دن سے آج کے دن میں کم گنا ہوں گے آج رات کو محاسبہ کیا جائے گا اس طرح اگر کرتے رہیں گے روزانہ کے اعتبار سے محاسبہ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ ان اللہ عزیز ہم سب کی زندگیوں سے گناہ نکل جائیں گے لیکن اس پر کوئی عمل تو کرے کہ, کہ, کہ بھی تھک جاتے ہیں ہم طلبا کو لیکن کوئی اس پر عمل نہیں کرتا اگر پوچھا جائے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ کیا تھا کوئی کہتا ہے دن کو کیا تھا کوئی کہتے صبح میں کیا تھا اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی اصلاح ہے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا جی انسان کی زندگی بن جاتی ہے اس سے آیت المنافقن منافق کی نشانیاں اضاطہ بات کرے جھوٹ بولے وعدہ اخلاف جب وہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اخلاقہ وعدہ خلافی کرتا ہے یخلف مخالفت کرنا ٹھیک ہے کسی طرح کو ملا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ماضی کا ہے تو میں نا ماضی مجبور کا سیغا ہے ٹھیک ہے نا خانا وہ خیانت کرتا ہے ترکیب کو دیکھیں آیا تو مضاف المناف کے مضاف مزاح مزافل مل کر مبتدا مضاف مزافل مل کر مبتدا فلاح مبدل منہ مین مبدل منہ اذا حرف مین حدث فعل کی شرط حد دسا فیل اسمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ شرط قزاب فیل اسم ضمیر فائل فیل فائل مل کر جزا جی اذا حرف شرط حد فیل فائل مل کر جملہ شرط قزاب فیل فائل مل کر جملہ جزا ٹھیک ہے جی شرط اور جزا مل کر ماتوف علیہ و حرفیاتفا اذا وعدہ اخلاف معطوف اول اور و حرف آتیفا تمینا خانہ معطوف علی ثانی تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بنے گا بدل بدل اور مبتل منہ مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو جو ترکیب ہم نے اذا حد قزبہ کی, کی ہے وہی ترکیب اذا آباد اخلاق کی ہوگی اور وہی ترکیب ادھر تومینا خانہ کی بھی ہوگی صرف تومینا کے اندر آپ یہ کریں گے کہ تومینا فعل ماضی مجبور اس میں زمین نائب فائل ٹھیک تو فیل اپنے نائب فائل سے مل کر شرط خانہ فیل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر جزا شرط اور جزا مل کر معطوف ٹھیک ہے جی ایسی ترکیب چلتی رہے گی تو آیت المنافق کے سلاحن آیت المنافق کے مزاح مزافل مل کر مبتذا سلاسن مبدل مین ہو اذا حرف شرط فی شر فیل فائل مل کر شرط قبا فیل فائل مل کر جزا شرط اور جزا مل کر معطوف علے بو ہر فیافہ اذا واد اخلف معطوف اول ہر فیاطہ خانہ ماتوف معطوف علے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر بدل بدل اور مبدل مینہ مل کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ آدھی ترکیب سمجھ جی اس کو ترکیب سمجھ میں آئی <تصفح> چلے آج حدیث نمبر ستائیس پہ الگ الفاق ماضرا کیا کہا جی ایک دفعہ چلے میں پھر بتا دیتا ہوں دیکھیں آیت المنافق ہے آیت مضاف المنافک مظاخلے مضاف مضافل مل کر مبتدا ٹھیک ہے مذاق مضافل مل کر مبتدا صلاح منہ اذا حرف شرط حد فیل اسم ضمیر فائل فعل فائل مل کر جملہ شرط رزا فعل فیل اسم ضمیر فائل فعل فائل مل کر جزا شرط اور جزا مل کر یعنی معطوف علی ماتوف علاطف اضا جمل و شرطیا ہو کر معطوف علیہ اچھا او حرف عاطف اذا وعد اخلف معطوف اول او حرف عاطف معطوف ثانی تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر بدل اس کے لیے مبدل مینو سلاسون کے لیے بدل اور مبدل مینہ مل کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں آیت المنافق کے مضاف مزافل مبتدا ہے سلاح سن مبتل مینحو ہے شردا مل کر ہیں علیہ ہے خلاف ماتوف اول ہے اذا تمنا خانہ معطوف ثانی ہے ماتوف عالیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بنتا ہے بدل اور بدل اور مبدل مینہ مل کر خبر بنتے ہیں مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ خبری جی حدیث نمبر ستائیس الغنافا کا فلقل بے کما الماء الزرع طرح نے کہا کہ اس کی ترکیب سمجھ نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے الغناء او النفاق بےفا القلب فلقل بے کما یوم بےت الما او ازرا الغنا مبتدا یوم بے تو فیل اس میں ضمیر فعل ٹھیک ہے النفاق مفول بہ القلب فی جار القلب مجرور جار مجرور مل کر متعلق کے اول اس کے متعلق تو فیل کے کاف جار ماں موصولا یمب الما فائل اظہر آ مفول بھی یمب فیل الما فائل از آ مفول بھی تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر سلا ہوا ما موصولہ کے لیے ما موصولہ اپنے سلے سے مل کر مجرور ہو مجرور کاف جار کے لیے کاف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق یم بے تو فعل کے لیے تو یوم بے فیل اپنے فعل مف... اور مفول بھی اور دونوں متعلقوں سے یہ پہلا متعلق فی القل بھی جار مجرور ہے اور دوسرا متعلق کم آ ہے کاف جار اور ما مجرور وغیرہ تو اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر خبر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسلیا خبریہ ٹھیک ہے جی الغنا و مبتدا یم بے فیل اس میں ضمیر فائل انفاقہ ان مفول بہی فی جار القلب مجرور چار مجرور مل کر مطالعہ کے اول کاف جار ماہ مصولہ یمب الما فائل ازرا مفول بحی فعل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر سلا ماہ مصولہ کے لیے ماہ مصولہ اپنے سلے سے مل کر مجرور کاف حرف جار کے لیے چار مجرور مل کر مطالعہ کے ثانی یمب کے یمب اپنے فائل, اپنے فائل، وفول بھی اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مفت کے لیے مفت خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی سمجھ میں آئی بات بتائیے رول نمبر دس رول نمبر ففٹین آپ لوگوں کو ترکیب سمجھ میں آئی رول نمبر ٹین جی رول نمبر ففٹین رول نمبر پندرہ اور نمبر پندرہ آپ کو سمجھ میں آگی ترکیب آپ نے پوچھا جی اور بھی باقی سب کو تمام حدیث ترجمہ تشریح ترکیب سب سمجھ میں آ تو کل انشاء اللہ عزیز نو بجے نو بجے انشاءاللہ ہم امتحان کے حوالے سے بات کریں گے آپ لوگوں سے باقی انشاءاللہ شاء چلتی رہے گی بات اللہ تبارک بالا آپ تمام سننے والوں کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھا ایک گزارش کہ مجھے معلوم ہوا کہ جو تجوید تجوید کی کلاس ہو رہی ہے تجوید کی کلاس کے لیے ٹائم کم ہے بتائیے